تم عید ہجم اخراج پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا